بديء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تبشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وکالو اور انہوں نے کہا اتخاذ اللہ بنالی ہے اللہ نے والدن اولاد صبح وہ تو پاک ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کل اللہ سبی اس کی اسی کے لیے قانیتون عاجزی کرنے والے ہیں یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور ایسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاح وسلام اللہ کے بیٹے ہیں اسی طرح مشرقین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرماتے ہیں میں تو پاک ہوں سبھی میری مخلوق ہے سبھی میرے ہی سامنے عاجی کرنے والے ہیں اللہ کی تو بیوی ہی نہیں صبح نہ و پاک ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں ابن آدم میری تقسیب کرتا ہے مجھے جٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا وہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کے لائق یہ نہیں جٹلانا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں اور گالی اس کی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے میں تو پاک ہوں میری کوئی بیوی بی نہیں میری کوئی اولاد نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ صلاحۃۃ وسلام کی عبادت کرتے تھے تو ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کی تو بیوی ہی نہیں بخاری کی ایک حادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت اور تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے پھر بھی اللہ ان کو آفیت دیتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے کلّد اللہ, احد اللہ الصمد اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ اللہ نے بنا لی ہے والدن اولاد صبح وہ اللہ تو پاک ہے بل بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے کن سب لہو اسی کے لیے قانتون عادثی کرنے والے ہیں اللہ تو ایسی ذات ہے بدی اس سماوات جو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا ایک ہوتا ہے پیدا کرنا خالہ کا یہ اخلوق پیدا کرنا ایک ہوتا ہے بدی بدی اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی نمونہ موجود نہ ہو بغیر کسی نمونے کے وہ نئے سرے سے پیدا کرے اللہ کے پاس زمین و آسمان کا نقشہ موجود نہیں تھا اللہ رب العزت نے بغیر نقشے کے ان کو پیدا کیا بدی او نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو و ایدھا اور جب اس کی شان یہ ہے اس کی اس کی شان کریمی یہ ہے اور وہ اتنا عظیم بادشاہ ہے کہ جب بھی قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی بھی کام کا فنما تو صرف یقول وہ کہتا ہے لہو اس کام کے لیے کن ہو جا فون وہ ہو جاتا ہے اللہ کی عظیم بادشاہی یہ ہے کہ اللہ جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں کن فون تو وہ ہو جاتا ہے وکال اللّینہ اور کہا ان لوگوں نے لا یا جو نہیں علم رکھتے تھے لولا کیوں نہیں یوکلی من کلام کرتا ہم سے اللہ اوتا عطینہ آیا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی قدال کا اسی طرح کال اللّینہ کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مثلا قول ہی مثل ان کے قول کے تشابہت ملتے جلتے ہیں قلوبهم ان کے دل قد تحقیق بینل آیات ہم نے بیان کر دی نشانیاں لومی یوکنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسے یہودوں یہودیوں نے کہا عیسائیوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ خود ہم سے بات کرے یا ہمارے پاس کوئی اچھی سی بڑی سی نشانی آئے بالکل اسی طرح یہ مشرقین کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ بتانا ہی ہے تو اللہ ہم سے خود بات کرے یا کوئی ایسی نشانی بھیجے جو بہت بڑی ہو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں پھر اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں انصل اللہ کا بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بالحقی حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا و اور ڈرانے والا بنا کے آپ بس خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں جو لوگ ایمان لے آئیں عمل نیک کریں ان کو آپ بشارت دینے والے ہیں جنت کی اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ایمان نہیں لاتے کافر ہیں ان کو آپ ڈرانے والے ہیں آپ بس ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے ہیں وہلا تس اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا اصحاب الجہیم جہنمیوں کے متعلق جو جہنم والے ہیں ان کے اعمال کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا آپ صرف ڈرانے والے ہیں نظیراً اور بشیرن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں اے میرے نبی آپ بس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں آئے انہوں نے اعمال کیسے کیے ان کے اعمال کے متعلق آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داروانہ اندمد اللہ رب العالمین